جی کیا محت... ہے آپ کو جی الحمد آپ سنیں بھٹ صاحب سے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک جی, جی دل صاحب ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسکائپ مکالمہ کی تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ شرائط اور موضوع جو ہے وہ ہم اسکائپ کے اوپر ہیلو آپ میری بات سن رہے ہیں جی تو آپ کیا شرائط رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ذرا بتا دیں تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے نا جی بات ریکارڈ ہو رہی چلیں تو سر سب سے پہلے تو یہ کہ میں وہ جو چیٹ کی ہے میں نے جو لکھا ہے وہاں پہ تین تین منٹ ٹھیک ہے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم تین تین منٹ بولیں گے دونوں جی اپنی باری ٹھیک ہے اور اس دوران کوئی بھی کسی کی بات جو ہے وہ کٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ جو ٹاپک ہوگا میں ریکارڈ نہیں کر رہا تو یہ آڈیو جو ہے یہ آپ کو مجھے اس کا لنک دے دیں گے جب آپ اسے اپلوڈ کریں گے جی بہتر ہے جی ٹھیک جی ہے جناب اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی کسی کو گالی نہیں دے گا جی ٹھیک جی ہے نہ میں آپ کے بارے میں کوئی نہ توہین ہین الفاظ استعمال کروں گا نہ ہی آپ میرے بارے میں یا میری جماعت کے کسی فرد کے بارے میں اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کروں گا جی ٹھیک ہے جی توہین ہین ٹھیک ہے ویسے جو پریچ کے لیے جو الزامات پہ بات ہوتی ہے وہ تو ہوگی ٹھیک ہے لیکن وہ کسی کو غلط طریقے سے مخاطب نہیں کیا جائے گا کسی کے لیے کوئی غلط القابات استعمال نہیں ہوں گے جو گالی کے زمرے میں بہتر ہے جی بہتر ہے ٹاپک جو ہے وہ میں کوئی پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی جماعت کا مربی نہیں اور نہ ہی میں باقاعدہ جماعت احمدیہ کا ہر بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفیق دی ہوئی ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتا ہے تو تھوڑا بہت چلو اللہ کے فضل سے میرے پاس نالج ہے تو میں اپنے نالج کے حساب سے آپ سے بات کروں گا بہتر ہے تو ٹاپک آپ ڈسائڈ کر لیں اور جو میری پہنچ میں ہوگا وہ میں بتا دوں گا کہ یہ جی میری پہنچ میں ہے اور جو میری پہنچ میں نہیں ہوگا میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں فضول میں نا اڑھی نہیں کروں گا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ بات ابھی چونکہ ہماری شروع نہیں ہوئی ویسے میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا ہمارے مرزیوں کے اور مسلمانوں کے مابین جو نزائی معاملات ہیں جن پہ زیادہ شور ہوتا ہے یا سمجھنے کے بڑی مباحثے ہوتے ہیں مقالمات ہوتے ہیں تو وہ جا جا. ان موضوعات میں سے کن کن موضوعات کے اوپر آپ کو زیادہ دسترس حاصل ہے آ, دیکھیں دسترس تو مجھے اگر آپ بات کریں کہ یہ دسترس میں کسی چیز کا ماہر ہوں اور میں سپیشلس ہوں تو وہ میں کسی چیز کا بھی نہیں اچھا ہاں یہ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نالج دیا ہے کہ جو چیزیں باعث نظام ہیں یا جن چیزوں کا علم ہونا ضروری میں سمجھتا ہوں اور کسی کے ایمان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں ان کے بارے میں میرے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے جی یہ ہونا بھی چاہیے یہ ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے اچھا جناب ابھی ویسے ہمارا حال ہی میں ایک موضوع چلا ہوا ہے اور میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی معلومات اس میں ہوئی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا پھر اس پہ کچھ دیر ہم گفتگو کر لیں گے ٹھیک ہے جی وہ ایک مرزا صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے ایک لفظ ایک جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے ور راکلا ور کی ابھی سنا ہے آپ نے یہ لفظ جملہ آ, جی میرے خیال میں میں نے یہ نا سنا ہوگا لیکن آپ ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں جی وارہ وار یہ اس کا نا اگر اردو میں ترجمہ ہم کریں نا تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس نے اس نے میری یعنی پیٹھ کے اندر ٹانگ ماری اب یہ اس کون ہے یہ تو جب گفتگو ہوگی تو پھر ڈیسائڈ کریں گے یہ عربی کی عبارت ہے اور جس جس جگہ کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے وہ ساری عربی ہے تو نیچے اس کا فارسی میں ترجمہ بھی دیا ہے تو اگر آپ کا اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہے تو یہ مجھے سمجھانا ہے آپ نے یہ کہ یہ کیا ہے یہ مرزا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ میری میری پیٹھ کے اندر اس نے لات ماری سر پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو سنٹینس ہے نا یہ اگر آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو اردو میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پیٹھ کے اندر لات مارنا وال جو ہے نا یہ بیوقوفوں والی بات ہے ٹھیک ہے نا تو تو ذرا بات سن لینا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیسکلی آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا یہ پیٹ کے اندر لات مارنا تو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ باغ باغ ہونا کو آپ انگلش میں گارڈن گارڈن ہونا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا اس کا ٹھیک ہے تو کیوں, میں ویسے کوئی عربی اسکالر نہیں ہوں نہ ہی مجھے عربی آتی ہے اور میں عربی کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں خود سے کر سکتا ہاں اتنا ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ للہ با ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کیونکہ وہ با ترجمہ پڑھنے سے آپ گرامر نہیں سمجھ جاتے تو باترجمہ پڑھنے سے گرامر کی سمجھ نہیں آ جاتی हुँ. لیکن اتنا ہے کہ میں جو لاجیکل بات ہے وہ میں کر سکتا ہوں اس بارے میں کہ پیٹ پیل آت مارنا ہوتا ہے اور اگر آپ اگر میں جو ہے نا وہ اس کو سمجھ رہا ہوں تو ایک بندہ جس نے اسی کے قریب یا اسی سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو ظاہر ہے اس کو اتنا تو پتا ہوگا کہ پیٹ پی ہاتھ مارنا ہوتا ہے اور اگر اس کو اتنا نہیں پتہ تو آپ لوگ پھر ظاہر ہے اتنے مولوی اور اتنے آپ کے سکالر جماعت احمدیہ کے پیچھے ایک پاگل بندے کی وجہ سے تو نہیں پڑے ہوئے نا تو ظاہر آپ کو آپ نے لوگوں نے اس میں کچھ دیکھا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ جادوگر اور شاعر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا تو اس لیے میری نظر میں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں عربی اسکالر نہیں ہوں مجھے عربی کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن میں یہاں جو یہ ہمارا ویسے بھی جو ہے نا یہ باعث نزا بات نہیں ہے آپ نے شروع میں خود ہی کہا کہ جو معاملات جو ہیں وہ نزئی معاملات ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے جی جی وہ تو ویسے میں نے ویسے ویسے یہ موضوع چھیڑا تھا لیکن چلیں بہرحال شاید آپ کی علم میں نہیں ہے تو اس موضوع کو تھوڑا سمجھ سر انجام دے کہ پھر آگے بڑھتے ہیں یہ میں سکرین شیئر کرنے لگوں دلشاہ یہ دیکھیں سکرین آپ کے سامنے دلشاہ ساب آگئی ہے اور یہ روحانی خزین جلد بائیس ہے صفحہ سو چودہ ہے الخاتمت الاستفتا ہے اور اس میں یہ مرزا صاحب یہ ہائلائٹ میں نے کیا عبارت وارا کالا وارا ٹھیک ہے جی اب یہاں ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ المنجید ہے میرے سامنے اور یہ عربی اردو کی جو ہے یہ ڈکشنری ہے مجھے پتہ ڈکشنری ہے جی. مکتبہ قدوس, तो یا, قدوس یا اردو وزار لاہور کی چھپی ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے نا صفحہ تین پہ اگر ہم جائے نا تو یہ میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں تو آپ کو یہ بات یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی رقا یہ باب ناصرہ سے ہے اور یہ رق مستر سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لات مارنا یا ایڈی لگانا ٹھیک ہے جی اچھا اسی کے تحت اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں تو یہ صفحہ ہے نو سو اکسٹھ ٹھیک ہے عربی سے واقف نہیں ہے نا تو وہ ایسا ہے کہ یہ دکشنی کے اندر تمام تراجم یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس اس معنی میں آتا ہے اس اس معنی میں آتا ہے یہ والی بات اچھا یہ جو ہے نا یہ صفا بیا نو سو اکسٹھ ہے اور یہ اس میں الورک الورق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چار طرح سے اس کی لغت ہے وارق بھی کہتے ہیں ورق بھی کہتے ہیں اور ورق بھی کہتے ہیں وہ ہوتا نماز میں کہتے ہیں ہم تورک کرنا نماز میں سب سے آخر میں جو بیٹھتے ہیں کیونکہ چوتڑے کے اوپر چوتڑے کے اوپر بلکہ پاؤں کے اوپر چوتڑا رکھ کے جو بیٹھتے ہیں تو یعنی سرین हुँ. رکھنا سیرین پر ٹیک لگانے हुँ. کو تبرک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو जी یہ जी چوتڑا یعنی پیٹ یا سرین اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا اس کو اور میں ذرا اکسپلین کروں پچھلی عبارت پہ چلتے ہیں جو مرزا صاحب کی تھی یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ورکل اور ورکی یہاں جو ہے نا ورکل کا یہ تو فیلمازی کا سیگا اور اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اس نے ٹانگ ماری کہ اس نے ایڈی لگائی یا ٹانگ ماری یا گھوڑا بگانے کے لیے آپ کہتے ہیں لیکن یہاں گھوڑا تو نہیں ہے آگے تو چونکہ ایک مرد ہے مرد کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی مرزا صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مرزا صاحب کی ہی بات ہوگی نا تو یعنی ایڈی لگائی ور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہاں لگائی ور کی یعنی میری ورق پر یہ ویسے ہی ہے جیسے ہوتا ہے کتابی میری کتاب جی وہ کہتے ہیں کتاب ہی یا متکل کی ہے جس کا مطلب میری یا میرا تو یہاں ہے یعنی میری ورق کے اوپر میری وارق کے اوپر جو ہے نا وہ ٹانگ لگائی ٹھیک ہے جی اب یہ اب میں نے جو میں کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کے اندر تو رقل کے اندر تو ایک ہوا ضمیر ہے یعنی اس نے ٹھیک ہے وہ اس کا فائل بن گئی ہے اور ایک آگے فعل کے بعد مفول کی ضرورت ہوتی ہے تو مفول ہوتا ہے پانچ طرح کا تو مفول پانچ طرح کا ہوتا ہے ان ان میں سے ایک مفول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مفعول فی مفعول فی مفعول فی हुँ. کے اندر آٹومیٹکلی میں کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں تارابا زیدن بکرن مدرسہ تن مدرسہ تن یعنی زید نے بکر کو مدرسے میں مارا میں کا ترجمہ آٹومیٹکلی پیدا ہوگا مے کیونکہ हुँ. وہ مدرسہ جو ہے نا مفولے فی ہے تو جو مفولے हुँ. فی ہوتا ہے اچھا یہاں جو ہے نا یہ مفول فی ہی بن رہا ہے اور اگر مفولے بہی بھی بڑھائیں گے نا تو پھر بھی ترجمہ میں کا تقریباً جو ہے نا وہ پیدا ہو ہی رہا ہے تو یہ اس لیے हुँ. میں نے یہاں میں کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ یہ عبارت نہیں تو درست نہیں بنتی اس کا سیاک اور سباق یہی بنتا ہے تو یہی عبارت اس لیے الجھی ہوئی ہے اور آج کل یہ کافی اس پر مکالمات بھی ہمارے قاد یعنی مناظرہ کے اوپر بھی ہو رہے ہیں لیکن بہرحال کسی کو ابھی تک یہ ایکسپلین نہیں کرنا تو بہرحال آپ بھی اس پر تھوڑی سی آپ اپنا اعتراض بتائیں کیونکہ اعتراض کیا, کیا ہے سوال تو یہ ہے نا کہ اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ کم از کم ایک بات تو کلیئر ہوگی نا کہ اس نے مرزا صاحب کی سرین پر یا سرین میں ٹانگ لگائی ایسا ہی بس بات اچھا جی موضوع کا تعین جو ہے کیا جا رہے ہیں کہنا یہ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا دل صاحب میں نے کیا کہنا ہے میں نے تو صرف یہ ترجمہ عربی دیکھیں میں جی. اس بارے میں کوئی تو میں میں کو کو <tuh> <coughs> اچھا, اچھا, لیکن جی. یہ ہے کہ مجھے آپ ذرا وہ اگر تھوڑی م... دیر کے لیے اسکرین شیئر کریں اور المنجد سے مجھے والا جو فائل جی. جی. جی. جی دوبارہ سکرین شیئر کر دیتا ہوں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں جناب اور کوئی اور ترجمہ بن رہا ہو تو آپ مجھے یہ یہ لیں شیئر. یہ رکل کا ترجمہ تو کم از کم سمجھ آگے رات مارنا جی یہ سکرین شیئر کی ہے جناب جی جی اچھا اور دوسرا لفظ کیا ہے دوسرا ہے اچھا یہ یہ تو مختلف نا وارق یا ورق یا ورک تینوں اس کی لغتیں ہیں اور اس کی جمع اور راک آتی ہے جی جی میں سمجھ گیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ جو کافی استعمال ہو رہی ہے جی یہ الفارق جی وہ اسکرین لیٹ شیئر ہو رہی ہے نا اس وجہ سے وہ اچھا تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے میری نظر میں میں میں اس بارے اتھینٹک بات نہیں کر سکتا ابھی لیکن بہرحال میں اتنا مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح گھوڑے کو مارنے کی بات ہوئی ہے نا جی وہی وہی ہے وہی ہے کہ مطلب یہ وہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں اب اب کہا جاتا ہے نا اردو میں جب آپ کو یوز کرتے ہیں نا محاورہ جات تو محاورے اکثر استعمال ہوتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی جو بکس ہیں نا چلیں وہ ہر بندے کا اپنا پڑھنے کا سٹائل ہے اپنا پڑھنے کا طریقہ ہے جہاں تک میں ان کی بکس کو جانتا ہوں عام کی سمجھ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں ٹھیک ہے نا है. وہ اسی وجہ سے کہ وہ اکثر تشبیہات یوز کرتے ہیں اور محاورہ جات اسمار کرتے ہیں جو مولوی صاحب حرف بہرف ویسے ہی ترجمہ کرتے ہیں ان کا ٹھیک ہے نا تو है. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح گھوڑے کو وہ مارتے ہیں نا بھگانے کے لیے تو جس طرح اردو میں ہم یہ بھی ترجمہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی طرح کام کیا بندے نے ٹھیک ہے کسی کے زیادہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور یہ اتھینٹک بات بھی نہیں میں ویسے اپنی طرف سے آپ کو جو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں فائل اللہ تعالیٰ ہو اور اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب سے زیادہ کام کروانے کے لیے ایک تشبیح یوز کی گئی ہو کہ جس طرح گھوڑے کو بھگانے کے لیے وہ مارا جاتا, ہے اس کی پیٹ پر مارا جاتا ہے تو اسی طرح مرزا صاحب کو بھی کوئی ایسا کام کیا گیا ہو جس کی وجہ سے ان, ان کو کہا گیا ہو کہ تم پہلے سے زیادہ تیز کام کرو جی ٹھیک اچھا, ہے یہ اچھا. نا اصل میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کچھ کچھ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ یہی کرتے ہیں اب یہ بات ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ हم. چونکہ یہ عام شخص کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک اس شخص کی بات ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں ٹھیک ہے جناب تو معاملات हم. یہ ہے کہ کیا کسی نبی کے لیے اللہ نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے اچھا یہ اعتراض ہے بس جی جی جی اچھا چلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا ظاہر ہے کیونکہ جو مکتبہ فکر ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں وہ کافی طرح کے ہیں کچھ دیوبند لوگ ہیں کچھ اہل حدیث لوگ ہیں کچھ بریلوی لوگ ہیں شیعہ احباب بھی ہیں تو ہر کسی کو اپنے مکتبہ فکر سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے جواب دینا پڑے گا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں میں وہ فرقہ بندی وغیرہ کی بات نہیں کرا آپ اس کو دل پہ نہ لیجئے گا میں جس یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ اگر میں آ, آ, کسی دیوبند بندے سے بات کروں گا تو میرے آئی تھنک اس کے لیے آ, مولانا قاسم ننوتوی یا اس طرح کے ان کے جو ہیں آ, آ, علماء ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک وہ سمجھیں گے ٹھیک ہے نا اب اسی طرح اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ بریلوی علماء جو ہیں ان کے تو اس وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے زر اپنا مکتبہ فکر بتا دیں مجھے مولانا ن... <coughs> نانوتھوی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جی مولانا جی احمد رضا خان بریلوی صاحب آپ آب... کسی بھی مولانا صاحب کی بات کریں گے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تسلیم کر <coughs> لوں گا ایسی کوئی مسئلہ <coughs> نہیں ہے جب اتابا جی جی مولانا قاسم ننوتوی اور امیر رضا خان بریلوی صاحب کے جو دونوں کے اقوال کو آپ کے لیے اوتھنٹک ہیں جی, جی ہیں میں سب علماء کرام کو جناب احترام <تصفح> کرتا ہوں ایسی کوئی مسئلہ نہیں لیکن معاملہ یہ ہے سر احترام جی کرنا اور بعد احترام تو ہم بھی سب کا کرتے ہیں جی بہت سارے دو مولویوں دو کا, کا میں احترام جی کرتا ہوں جی ایسی کوئی بات نہیں لیکن چونکہ یہ اب یہ نہ اپ کر دیجیے گا کہ مرزا صاحب کی عبارتوں کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارتوں سے کمپیئر کرنا شروع کر یا ایک میں عرض کروں کہ جناب हुँ. آپ مولانا قاسم ننوتھری صاحب کی عبارتوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو ایسے تو نہیں آپ دیکھیں کہ نبی کا تقابل آپ ایک عام بندے سے تو نہ کریں کم از کم کم از کم آپ ایسا. یا تو کسی نبی سے تقابل کریں یا قرآن یا حدیث سے کوئی اس کا پروف پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے سر میں تقابل تو میں بالکل بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ دھیان میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی میں کسی کا ریفرنس دوں گا تو وہ اس لیے نہیں دوں گا کہ میں اس کا تقابل کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں جسٹ اس لیے دوں گا کہ وہ آپ کے نزدیک صحابی کا کال جو ہے اس کو لے کے اس سے سند پکڑتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی اس صحابی نے یہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ وسلم سے کمپیئر کر رہے ہیں جسٹ اس لیے کہ وہ ان کی بات آپ کے لیے اوتھی اس لیے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کا ریفرنس دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کسی سے کمپیئر ہیں ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں تو دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کا ریفرنس کسی اور نبی کے لیے استعمال ہوا ہے اس طرح کا जी پہلی जी بات تو یہ کہ آپ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ یہ محاورہ جو ہے آپ کے نزدیک یہ کس طرح کے لوگوں کے لیے محاورہ نہیں ہے محترم بٹ صاحب یہ محاورہ نہیں ہے میں یہ آپ کی نفی کر دوں اس چیز کے یہ محاورہ تو اور ہوتے ہیں یہ ایک نصری عبارت ہے اور مرزا صاحب کے بقول تو مرزا صاحب نے جو کچھ کہا وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے یہ کس نے کہا کس نے کہا کہ ہے کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اچھا یہ اس بات میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں آپ کو ذرا فرق نظر نہیں آتا جی بالکل نبی کریم نے کبھی کوئی ایسی بات کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی جی بالکل نہیں کی جی جی وہ تو اس لیے گئے کہ وہ اللہ کا کلام ہم کب کہہ رہے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ ایسا کلام ہے ورک وار کی کہ بس اس کی تلاوت جائز ہے اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے کب کہا ہے ہاں یہ تو ہے کم از کم جو نبی کی باتیں ہوتی, ہوتی ہیں وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں اور <laughs> भाई अब भाई अब دیکھیں چلے آپ بات سمجھ گئے مد... اور مان بھی گئے چلو شکر ہے یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کی بات اتھینٹک ہونے کی بات آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ اور اب رہی بات یہ ہے کہ نبی کی بات اتھینٹک ہے اور اس وجہ سے وہ اتنی اتھینٹک ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی تو یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ غلطی نبی سے ہو جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے کم از کم آپ یہ تو کہہ دیں کہ میں کوئی غلطی ہے یا کچھ تو کرے یہ نہیں عربی عربی لغت کے حساب سے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے پتہ ہے میں جتنے بھی آپ لوگوں کے آپ لوگوں نے اغلات سو کارڈ اغلات نکالی ہیں نا میں ان کو پڑھ چکا ہوا ہوں دیکھ چکا ہوں لیکن کیونکہ میں عربی کو اتنا زیادہ نہیں جانتا وہ تب تک مجھے یاد رہتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتا ہے تو ان کی غلطی نہیں ہو سکتی کوئی اس چیز کا میں لکھ کے دے سکتا ہوں ہاں یہ وارہ کالہ وارہ کال وار جو یہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میں ان اس بارے میں دیکھوں گا میں پڑھوں گا بھی اور پھر میں دوبارہ اپ سے اس بارے میں بات کروں گا عربی لوگت کے حساب سے जी जी ضرور تو دوسرا یہ آپ نے آپ کا جسٹ اتراز یہی ہے کہ کوئی قرآن کسی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے لفظ اسمال نہیں کر سکتا جی جی جی میں نہیں کر سکتا نہیں کہا میں نے کہا کہیں کی یہ ہیں میں نے تو پوچھا ہے کہ کہیں اس طرح کے اچھا سر دیکھیں آپ کس طرح ہی باتیں کر رہے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے وہ کس پہ نازل ہوئی جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ پر کسی اور پہ نازل ہوئی جی نہیں یہ تو آپ کی طرح میں فاتحہ کی کوئی اور مثال دکھائیں کسی اور نبی پہ پھر عجیب طرح کے بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا وہ آیت کسی اور پہ نازل ہوئی یہ نہیں میں کہہ رہا دیکھے حکمی طور پہ جو تھے نا حکمی حکمی طور پہ اللہ م. کے کلام کے اندر ایک جو ہے نا یکسانیت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی وہ تمام م. نبیوں کے لیے مشترک ہے اب یہ تو نہیں کہ اللہ نے ایک نبی کو کہا کہ تم مجھے ایک مانو دوسرے کو کہہ دیا نہیں دو خدا مانو تیسرے کو, کو کہہ دیا نہیں تم چار خدا مانو ایسے نہیں تمام نبیوں م. کے حکم کون سا مجھے ہیں جی جی یہ جی جی دیکھے جی نا, جس... نا کہ آ... آ... آ... اللہ تعالیٰ نے مردہ صاحب کو کہا کہ کام کو تیز کرنے کے لیے یہ تشبیح دی دی کہ جیسے گوڑے In. کو ٹانگ ماری جاتی ہے اے ڈی لگائی جاتی ہے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک توہین پائی جا رہی ہے اس میں نہیں <laughs> اللہ تعالیٰ اگر کچھ کو مارے تو توہین ہوگی اس <laughs> طرح کی کئی مثالیں ہیں میں وہی تو مثال پوچھ رہا ہوں جب وہ پیٹ کے اوپر ٹانگ مارنا سر وہی چیزوں میں اپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اپ کہیں کہ سیم اسی طرح جو ہے نا وہ ایڈی مارنا جس طرح گھوڑے کو ماری جاتی ہے اس طرح کے الفاظ دکھائے تو الفاظ تو سیم نہیں ہو سکتے نا یعنی لیکن مثال تو ہو سکتی دیکھنے ہے دیکھیں دیکھیں ایک میں <Campbellité> <Achridgesection> ایک کو عرض کر دوں چلیں پیٹھ کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ کو پورے کلام الہی میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے کسی نبی کو جناب تھپڑ لگایا تھپڑ چہرے پہ لگتا ہے بازو پہ مارا پشت پہ مارا ادھر ادھر مارا ایسے کہیں بھی نہیں مل اللہ کا مزاج نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ سر یہی تو مسئلہ ہے دیکھیں اللہ کا مزاج یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی کو اپنا کوئی اس طرح کا کام کرے جس سے اس کا اس کی جسامت شو ہو۔ ٹھیک ہے نا بیسیکلی ابھی کہہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالی اپنے جسم تھپڑ مارے گا کسی کو یا اللہ تعالی چلے گا یا دوڑے گا یہی اپ اعتراض کر رہے ہیں نا میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ تعالی کے کے اندر یہ اس کا مزاج نہیں ہوتا کہ وہ نبی کو کیونکہ نبی ایک تمام انسانیت سے آلہ اور بالا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کرے کہ جو بعد میں لوگوں کے لوگ اعتراض کر سکیں کہ وہ مار پیٹ کرنا یا اس کو تھپڑ لگانا چھڑیاں لگانا اس قسم کا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے جسم میں کیڑے ڈال سکتا ہے جی ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے جسم میں کیڑے ڈال سکتا ہے جی لیکن تھپڑ نہیں مار سکتا جی, جی وہ دیکھے وہ کیڑے والی معاملہ وہ تو ایک الگ چیز ہے اللہ تعالی کسی نبی کے غلطی کرنے پہ اسے جنت سے نکال سکتا ہے ٹھیک ہے تھپڑ نہیں مار سکتا جی معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کلام پوچھا ہے میں نے آپ سے سر جی اللہ تعالی بھی آپ عجیب طرح کی ریسٹریکشنز لگا رہے ہیں اپنی طرف سے کہ اللہ تعالی پابند ہے اپ کا کہ اپ کی مرضی کے مطابق وہ کسی کو تھپڑ نہیں لگا سکتا کم از کم کسی کو جنت سے نکال نہیں سکتا کسی کے جسم میں کیڑے نہیں ڈال سکتا کسی کو مار نہیں سکتا کسی کو زندہ نہیں کر سکتا یہ عجیب طرح کی سوچ ہے کی یہ خدا داتا اللہ تھپڑ نہیں مار سکتا کسی کو مجھے بتائیں سکتا جب عیسی علیہ ایک میری بات سن جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھانے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ زندہ اٹھا بھی سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے کھائے پیئے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے لیکن کیا جب یہ بات آتی ہے اس طرح کی حضرت مسیح موضوع علیہ السلام پہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تھپڑ نہیں لگا سکتا اور دوسری پہلی بات یہ یہ آپ کی بات کے پہ میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی یہ تھپڑ لگانے کی تو بات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تشبیہات استعمال کرتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے کہ جو غالباً جنگ خود تھا کریکٹ اف آئی ایم رانگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر اٹھا کے وہ کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں تھی پھینکی وہ میں نے پھینکی تھی ٹھیک ہے اب وہ اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں تھی پھینکی سن رہے ہیں مجھے جی میں بالکل سن رہا ہوں آپ جی تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں تھی نہ پھینکی وہ اللہ تعالیٰ ایک تشویش دے رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ تمہارے اوپر ہے اور میری مدد تمہارے ساتھ ہے تو اگر جو تو نے کیا وہ میں نے ہی کیا ٹھیک ہے اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ نے خود پھینک دی تھی جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے محاورات استعمال کرتا ہے جی صاحب کم کم ایک بات تو کلیئر یہ ہوئی کہ بکول آپ کے کہ مرزا صاحب کے خدا نے مرزا صاحب کی हुँ. پشت کے پیچھے ٹانگ ماری اندر نہیں ترجمہ کرتے لیکن یہ ہے کہ کم ات کم یہ تو ہے کہ پشت, پشت کے اوپر ٹانگ ماری یہ تو ہے نا اس کا ترجمہ سر اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر قرآن مجید کی غالبن وہ آئیت ہی ہے نا کہ نہیں یہ غالبن حدیثِ قدسی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اور میں ننگا تھا مجھے کپڑے نہیں مشہور حدیث ہے اس وجہ سے میں یہ چند وہ جو مجھے یاد ہیں وہ اللہ فاض بول دیے تو یہ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے نا اپنے بندے سے میں تیرے پاس جب آیا تو میں بھوکا تھا کھلایا میں آپ نے میں نے اپنا کوئی بھی رول نہیں بتایا میرا رول کم از کم چلے یہ ایڈ کر لیں یہاں کہ آئندہ بھی ہماری باتیں ہوتی ہی رہیں گی ٹھیک ہے ہم کوئی کوئی سا موضوع ہوگا ڈسکس کرتے ہی گے ہم نے کون سی آخری پہلی اور آخری گفتگو ہے تو گفتگو ماری جی ہوتی جی رہے گا. وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ مجھے کوئی بات کریں مجھے کوئی ریفرنس دیں یا اس طرح کے جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں تو کم از کم م. آپ کے پاس فوری ریفرنس ہونا چاہیے آپ کوئی سی بھی بات کریں آہاں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے کہاں لکھی ہے ٹھیک ہے جناب تو اگر تو مجھے پتا ہوگا تو میں سر میں سمجھ گیا آپ کی بات انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا پہلی بات تو یہ کہ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں یہ پریچ کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا ابھی تو ایسے بھی ہم شرائط وغیرہ تیع کرنے کے لیے اور اس کے لیے آئے تھے ابھی تو انسیڈ جو ہے نا یہ ہماری بات ہو گئی ہے جی ابھی تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات بھی جو میں ہوائی بات کروں گا نا وہ والی بات ہوگی کہ جو زبان زد عام ہوگی جس بات کا ہر احمدی غیر احمدی بندے کو نارملی پتا ہوگا جس کا تھوڑا بہت دین سے تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ والی حدیث تو وہ لکھی ہوتی ہے گاڑیوں میں ہتی ہے اور عام طور پہ جو ہے نا وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ باقاعدہ بازار سے اس کے پوسٹر ملتے ہیں تو یہ تو وہ والی حدیث ہے کہ جس تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی کہہ دے کہ اس نے نہیں پڑھی ہے اس نے نہیں سنی जी जी با... یہ ایسا ہے کہ دلشاہ صاحب اپ نے جو کہا کہ جو بھی چیز اپلوڈ کرنی ہے اس کا لنک مجھے دینا ہے ایک کام کرتا ہوں میں کہ ختم نبوت فورم جو ہے ہمارا اس کے اوپر اسپیشل میں ایک الگ سے زمرہ بناتا ہوں اور اس زمرے کا نام بھی رکھتے ہیں کہ مکالمہ مبین سچی بات اور دلشاد احمد بھٹ صاحب ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے نا ہم تاریخ اور موضوع کے تحت نیچے آڈیو تاریخ اور موضوع نیچے آڈیو کیا خیال ہے تو یہ ایک پوری جو ہے نا ہماری وہ بنتی رہے گی ڈائریکٹری ایک بن جائے گی ٹھیک ہے جناب تو ابھی نیکسٹ ٹائم ہم مجھے بتا دیں کہ کس موضوع پہ گفتگو کی جائے آپ ہی بتا دیں Uh, میرے خیال سے تو بیٹر یہی ہے کہ وفات مسیح پہ بات ہو وفات اور حیات مسیح پہ وفات اور حیات مسیح ٹھیک ہے جناب یہ موضوع آپ نے तो کہا ہے اس موضوع پہ ہی ہم گفتگو کر لیتے ہیں تو وقت کون سا ہے آپ کے پاس وقت سر میں نارملی نا لیٹ نائٹ میں آن لائن ہوتا ہوں کیونکہ میں آن لائن کام کرتا ہوں لیٹ نائٹ کب تک میں تقریبا نارمللی رات 2 بجے تک دھائی 3 بجے تک جاگتا ہوں ٹھیک اچھا اچھا اچھا اچھا تو پھر اپنا ٹائم بتا دیں میں آپ کے ٹائم کے حساب سے جو وہ پھر کیونکہ میرا پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس ٹائم آن لائن ا جاؤں معاملہ یہ ہے کہ اج کل تو رمضان شریف ہے تو اج کل تو میں خود بھی پوری رات جاگتا ہوں تو چلو رمضان شریف میں تو ہم چلو گفتگو کر لیا کریں گے 2 3 بجے ٹھیک ہے جی یعنی سحری سے پہلے پہلے تو پھر رمضان شریف جب گا تو پھر کوئی ٹائم کی سیٹنگ کر لیں گے جی بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جناب تو جی چلیں پھر آج رات کو نا کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہم ٹچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب جی جی چلیں جی خوش رہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے میرے پاس ویسے تو اب یو پی ایس ہے ٹھیک ہے نا نارملی میرا کمپیوٹر بند نہیں ہوتا لیکن ہاں جب لائٹ جاتی ہے تو ری سٹارٹ ہو جاتا ہے میرا کمپیوٹر ایک تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ جتنی لائٹ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یو پی ایس جو ہے نا وہ بیٹری جواب دے جاتی ہے میں کیونکہ ایک ویلج میں رہتا ہوں تو اس وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ذرا زیادہ تو یہ پرابلم ہو سکتی ہیں میں اس لیے آپ کو پیش کی تو ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہی لائٹ کی پرابلم ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہے لیکن وہ بندہ جی کر لیتا ہے مینیج جی مل جل کے ٹھیک جی جی ہے جناب جی تو دوسرا یہ وارک والا جو معاملہ ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے ہوا یا نہیں اتراز آپ کا قائم ابھی؟ نی نی وہ تو بس ایک بات کلیئر ہو گئی ایک چھوٹا سا تھا میں یہ کہہ رہا تھا یار اس کا ترجمہ بن کیا رہا ہے آخر میں اور کم از کم چلو تھوڑا بہت تو پتا چلا کہ واقعی اس سے مراد یہی ہے کہ مرزا صاحب کی جب جی, کر دیا دی تو جناب بہرحال اپنی ناقد سوچ کے مطابق ہے بہرحال آپ ظاہر ماشاء ہیں تو ذرا بہتر سمجھتے ہیں ربی گرامر کو تو کچھ ہمارے بڑے جو ہیں وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو مزید اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو میں اس پہ مزید بات کر لوں گا چلے چلے اگر کوئی گنجائش ہوئی تو پھر بعد میں پھر اس پر ڈسکس کر لیں گے ہم آپ کو اگر کوئی ضرورت پڑی تو پھر بتائیے جناب اور لنک پہ نہیں ابھی تو نہیں ابھی میں گھنٹے تو میں اپلوڈنگ آپ کو دوں گا چلیں صحیح اور مجھے اجازت ہوگی نا یہ آڈیوز وغیرہ میں یوز کر سکتا ہوں کیوں نہیں یار یہ اس لیے تو ہے آپ جس جگہ آ آ آڈیو کریں گے ہم اس جگہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں سارے ایسا کون سا مسئلہ ہے ہم نے تو ہم نے کون سا وہی لڑائیاں جھگڑے کرنے کی یہ یہ ہمارے سامنے چھڑا ہے اب کوئی لوگ سنیں گے دیکھیں گے تو کم از کم کسی کو کچھ تو پتا چلے گا نا بھائی اس کا کیا چیز ہے یہ اور چلے بھائی ابھی کافی لمبا ٹائم ہو گیا ملیں گے ٹھیک ہے جناب جی ذاک اللہ سر بہت شکریہ اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی السلام جی علیکم